من الشيطان الرجيم محمد رسول الله محمد رسول الذين معه أثقوا على اليرح روح ما بينهم ترامم ركعا سجدا يتقون فضلهم الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في الثورات ومثلهم في الإنسان قدر افرج سہوپ آدر بستی یو جگا لبھی مل پپا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 ہر قسم کی ہم لو صنا تاریخ تنظیب تقدیر عثمال کل ملک رب العزت وحب الشریف نلائق ہے کہ جس نے پوری کائنات اندر ایک ایسی ہستی اور ایک ایسی ذات تخلیق فرمائی کہ جس کی مثال نہ آپ کو پہلے کوئی مل دی ہے نہ بس وہ اپنی مثال آپ ہی ہیں صلی اللہ علیہ رہی اللہ جل اللہ شانح و اماں نوالحو نے اس ذات گرامی قیامت تک واسطے اپنا نمائندہ اپنا پیغمبر اپنا غسول اور اپنا نبی مقرر فرمایا بڑے خوش قسمت اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ اس ہستی اور اس ذات گرانی کی ہر ادا اپنا ایمان سمجھتے ہیں اپنی دنیا اور اپنی آخرت کی فلاح و اور کامیابی سے کامرانی قرار دین دینے اور بڑے ہی بدکسمت اور بد نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس ہستی کا نمونا اس ہستی کا اسوا پسند نہیں آیا اللہ رب العزت نے اس دنیا دے نظام نو چلان واسطے اپنی مصیحت اور اپنی مرضی دے مطابق ایک طریقے کار رکھا ہو تو اس طریقے تو علاوہ بھی یہ نظام قائم رکھ سکتا ہے لیکن ان پسند فرمایا اور او طریقہ او نظام آدم علیہ السلام کو چلایا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرانی سے انہوں ہر لحاظ ن ہر اعتبار نل ہر شکل اور ہر پورتن مکمل ہے آپ کا ایک ارشاد گرامی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالی جہد اپنی رحمت پرنا چاہ ہیں جس بندے نو کوئی انعام دینا چاہ ہیں ان ساتھی اور مشیر اچھے اکا کرتے وہ بٹھن والے او دے ہم نشین او دے ہم جلید او دے مشیر نیک لوگ ہوتے نے اچھے لوگ جیڑے جن ہر وقت درست اور صحیح مشورہ ہی مشورائی دیں اگر اس اعتبار نیکھیا جائے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم نشیم ہم جلید مشیر اور ساتھی جو عطا فرمائے ہیں وہ آپ کو پہلے سارے انبیاء کے ساتھی نالو بہترین ساتھی ان ساتھیوں نبی پہلے نبیا چ پہلے رسولوں کے ساتھوں چی لحاظ ن بھی کوئی مقابلہ نہیں خود محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو اس طرح راضش فرمایا کہ اللہ تعالی نے ہر امت اندر ایک صدیق رکھی ہے ہر امت کا ایک صدیق ہوا ہے تدیق کے ماہنے نے کہ پیغمبر دی زبان چاپ جو نکلے جو کچھ وہ ارشاد پروے بغیر کسی ہیلو حجت سے بغیر کسی چو چر دے وہ جی فورن تصدیق کرتا جس دی سچا نہیں صدیق دانے میں پیغمبر کی ہر بات کی تصدیق کر دینا فرمایا ہر امت اندر اللہ نے ایک ایک صدیق پیدا فرمایا ہر امت دے صدیق دا ایمان پر حکم دیتا کہ ایک پلڑے اندر رکھ دے, ہو, دے ابو بکر صدیق دا ایمان دوسرے پلڑے اندر رکھ دے, دے ان کا وزن کرو محمد الرسول اللہ صلی اللہ دے صدیقہ دا ایمان ایک پلڑے اندر رکھ گیا ابو بکر کا ایمان دوسرے پلڑے اندر رکھ دیا گیا فرمایا جس ویل وزن کیا ابو بکر کا ایمان سارے صدیقوں دے ایمان تو پاری نکلے سب اللہ ان ساتھی چھی ہے جڑے محمد ال رسول اللہ, اللہ علیہ وسلم اللہ نے پرانی مجید اندر یہ سب تو پہلی سورت سورہ فاتحہ اندر سانو ایک دعا سکھائیے نماز اندر خصوصی طور سے یہ سورت پڑھنے کا حکم دیتا ہے یہ بغیر نماز نہیں فاتحا نہیں پڑھی کوئی, کوئی نماز نہ صبح بھی نہ شام بھی نہ بھی نہ مغرب بھی نہ اشا بھی, بھی کوئی نماز بھی نہیں اندر سورہ فاتحہ نہیں پڑی لا سو کوئی نماز نہیں إلا اس نماز دے اندر فاتحہ پڑی. اندر ایک دعا سکھائی فرمایا اے کیا کرو اس دن سے المستقیم مستقیم اللہ سدھا رسہ سکھا سان سی رستے سے چلا سان سدھے رستے سے قائم رکھ مرد دم تک ابھی ایک رستے تو ایک روٹر نہیں ہو جائے یہ سارے مخبوط سے چلا اور قیامت تک اس رستے سے چلتی توفیق عطا فرما مرد دم تک ابھی اسی رستے سے چلتے وہ رستہ کہ فرمایا وہ رستہ ان لوگوں والا ہے جی میرا پیسے انعام ہو چکا ہے جی میری رحمتا ناظر ہو چکی ہیں نشاندہی اپنے اونا انعام یافتا بندیاں دا اللہ نے خود ذکر فرما دکا کہ او کون بندے ہیں انہوں چار بناتا اور چار گروپ جان بندے جی اللہ کا سرات پہ چلتے اللہ کر کے چار جماعت ہیں فرمایا قرآن مجید کا یہ ایک اعجاز ہے قرآن کی ایک خوبی ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے احساس بنوایا القرآن کہ قرآن دیا کچھ آیت دوسری تفسیر بیان کردی قرآن کا کچھ حصہ دوسرے حصے کا مفسر ہے وہ وہی تفسیر خود بیان کرتا ہے او انعام بندے چار سے میرا انعام ہو گیا جی میری رحمت ہو گئی وہ کہ سب تو پہلے نمبر پہ تھی او میرے نبی ہندوستان جنہ کی تعداد بعض روایات سے مطابق لکھ سے چوی ہزار تک پہنچ دیئے آدم علیہ السلام کو لے اللہ نے باز نسول اللہ اللہ کا درجہ دیتا ایک لکھ چوی ہزار سارے نبی ہیں ان تو تین سو تیرہ کی تعداد اندر رسول ہیں علیہ علیہسلام نبی اور رسول اندر سب تو نمایاں فرق یہ ہے کہ نبی نو ضروری نہیں کہ کتاب ملے لیکن رسول کتاب لے کے آئے رسول صاحب کتاب ہر رسول نبی تھی لیکن ہر نبی رسول نہیں رسول نو کتاب ملتی تین سو تیرہ رسول ہیں اور ایک لکھ چویس ہزار نبی ہیں ان تین سو تیرہ اللہ نے انتخاب کر کے پنج ایسے پیغمبر پنج ایسے رسول اور نبی بیان فرمائے جنہ لقب ہے ال العزم بڑے صاحب ارادہ بڑے بلند ارادہ بڑے پختہ ارادے والے ویسے ہر نبی پختہ ارادے والا تھی کہ دنیا کی کوئی طاقت ارادے نو متزلزل نہیں کر سکی وہ پیدا نہیں کر سکیا لیکن پنج ایسے اللہ نے اپنے رسول بیان فرمائے کہ جیڑے انہوں کو بھی ایک مثال کا درجہ رکھے اولو آزم پیغمبر علیہ السلام اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام حضرت موسا علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام. ان لطب ہے العزم، پرانے مجید اندر اللہ نے اپنے حبیب نو فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم رسول اے میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ صلاحی تصا بھی صبر مثال قائم کرنی ہے جڑی تو پہلے اولو العظم پیغمبر کر چکے نہ انہوں دے لالچ کسی ارادے اندر حائل ہو سکیا نہ ڈر اور خوف انہوں دے پائے سدا اندر کوئی لگزش پیدا کر سکیا نہ کوئی دنیا دی ہو تھی محنت رسول اللہ والی صبر اور استقامتی مثال تو قائم رکھنی ان پنجا کو پھر اللہ نے انتخاب کر کے ایک ایسی ہستی اور ایک ایسی ذات چن لیا صلی اللہ علیہ وسلم جنہ دا نام جنا دام انامی دا اسم گرامی احمد اور محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے یہاں چو بھی چلے یہ وہ گروہ ہے جہاں اللہ نے انعام فرمایا جنہ سے اللہ کی رحمت اور مہربانی ہو گئی چلاستے کائم رکھ جا تیرے بندیاں نے اختیار کیتا جنہ رحمت ہو گئی جنہ تیرا انعام ہو گیا ان چو پہ کرو پہلی جماعت کن لوگ یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو لے کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ کے سارے نبی اللہ کے سارے رسول انعام یافتہ لوگاں اندر سب تو سرے فہرست ہیں پہلے نمبر دوسرے نمبر پہ فرمایا بس انعام یافتہ بندے اندر وہ ہیں جہے صدیق سن ہر امت دا صدیق ایک لکھ چوی ہزار نبی نے ایک لکھ چویس ہزار ہی امتوں صدیق ہوئے اللہ دا بھی انعام ہو گیا اے اللہ صدیقہ دے رکھتے سے چلا آج کوئی اس دے دے کشائی کو کرے کوئی غلط زبان استعمال کرے کوئی غلط نظریہ اپنے دل اندر رکھے میرے اللہ نے قرآن اندر اعلان کر دیتا ہے کہ ہر امت کا صدیق جہا ہے وہ میرا انعام ہو گیا ہے وہ میری رحمت ہو گئی بس صدیق ہی اور اس امت کا صدیق بالاتفاق اجماع ہے ساری امت کا اس واسطے سارے مسلمانوں کا اتفاق ہے اس واسطے کہ اس امت کا صدیق ابو بکر سی رضی اللہ ہوتا کدی کسی کتاب اندر کبھی کسی زبان چو کبھی کسی مقرر کے بیان اندر یہ بات سنی نہیں گئی کہ اس امت کا صدیق ابو بکر کو علاوہ کوئی دوسرا نہیں ابو بکر صدیق کی اس امت دا. اللہ نے پھر سارا امتوں کے سدیق سے اپنے انعام اور اپنی رحمت کا اعلان کر دیا پہلے نمبر سے کرو امدیاد آ دوسرے نمبر پہ فرمایا بساں اللہ نے رحمت ہو گئی کیونکہ انہوں نے ہر مشکل وقت اندر ہر دشمنی اور عداوت کے موقع سے پیغمبر کی تصدیق کی کسی قسم کے خطرے کو خاطر اندر نہیں دیا ہے کسی دشمنی اندر نہیں آئے پیغمبر کی زبان سے نکلن والی ہر بات کی تصدیق تصدیق کی, کی تھی محمد اللہ, اللہ کارنامے وہ واقعات کو مثالہ موجود ہے وہ سفا ت اپنی تاریخا محمد اللہ اپنی زندگی سامنے پیش کی تھی. لبس تو تو من میں تھوڑے اندر ایک عرصہ گزارا اور چالیس سال کوئی معمولی عرصہ نہیں آج کسی شخص نے اپنی شرافت کا ثبوت دینا ہو رہے. میں پچھلے دس سال تو کو کام میں ہاں میرا پوچھنا بیٹھنا میرے دن میرے راتا سامنے ہیں تو جانتے نہیں میں کس کی قسم دبش تو بھی لکھ فرمایا میں ایک لمبا عرصہ زندگی کا تے اندر گزار چکا اور وہ عرصہ چالیس سال سے محیط ہے کیونکہ پیدائش محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی اتھی ہے اُنہا لوگا اندر ہی آپ بچپن چالی سال یہ حوالہ دے کے کہ میں ایک لمبا عرصہ ایک مدت تڈے اندر گزاری ہے انہوں کو سوال کیا فرمایا ہر بگت تو نی سا دے او کا ذرا دسو کہ یہ ساری زندگی اندر اس سارے ارسے اندر میں سچ بول رہا رہا یا میری زبان چھوٹی بات کی میں سچ بولتا رہا یا ساری قوم نے مکے کے سارے لوگ نے جہاں کوہے سفا موجود ہیں بیک آواز یہ گواہی دے شہادت دیتی اللہ محمد سالہ ہمیشہ سچا مایا اچھا اگر میں آج کوئی بات کروں کہ بھی سچا من لو گی؟ کہن لگے، تجربہ شاہد ہے کہ ایک کہخص بھی زندگی اچھے گزری ہے اج تک انہیں کدی جھوٹ نہیں بولیا تو جی ہوں کوئی بات کرو گے تو ابھی کیوں سچ نہیں من لوگے انہوں بھی سچا ہی منگا اتنے بھی بت نہیں کی تھی؟ فرمایا اگر میں تو ایک یہ کہ اے جس پہاڑی پہ ابھی سارے جمع ہاں وہ سفا دے دامن کا دا ایک لشکر چھپیا بیٹھا ہے اور وہ اس انتظار اندر ہے کہ ان کدوں موقع ملے تو حملہ کرے تے میری ایک گل بھی سچی مان لو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اگر تح گل, گل نکل آئے تو ابھی یہ بھی سچی مانو جسے معاملہ اتنے پہنچا آؤ میںلانا تلایا ہے جمع کیا ہے وہ اے ہے کہ اے بیت اللہ اندر تسا اپنے ہاتھ ال بنا بنا کے, کے تین سو سٹ دے قریب بچ رکھے ہوئے بگاڑے نہ سوار دیکھ سکتے نہ بول سکتے جن بھی ہیں سارے نو سارے دیو اور میرے مل کے کہہ دا کہ یہ ساری کائنات کا خالق ساری مالک، ساری مخلوق رازق، صرف اللہ ہو گئی ہون. ایک لمحہ پہلے جو کہہ رہے سن کہ ساری زندگی ایک بھی جی سنیا تیری زبان تو اے محمد اللہ. اللہ. تیس کمیں سچ من تیار ہاں ابولہ اللہ, اللہ نے ان پہنچا دس ٹھکانے ہے باقی لوگ تو یہ کہ جھوٹ بولیائی انہیں ایک قدم ہوگی رکھدے جی ہوئے لگا تارے کا یا محمد اے محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جان تا سر سے بلایا ہے گل کرنی میرے اللہ کی غیرت جوش اندر آئی اللہ نے فرمایا تب بت ادا ابھی رہ میرے حبیب کے ہاتھ کیوں ٹوٹ ہاتھ تیرے ٹوٹ گئے تیرے ہاتھ ٹوٹ گئے تب بت ادا ابھی رحب امنا تر دنیا اکٹھی کر لے مال جمع کر لے، اے تیرے کسی کام نہیں ہونا, اے سارا کچھ نال لے کے جہنم اندر من لگا اس قسم کی اس قسم کا ماحول ہو رہے, کہ سارے لوگ یہ کہہ کہ تُو تو رہے ہیں کہ غلط بیانی تو کام لے رہے ہیں تی جھوٹ بول رہے ہیں کہ اس ویلے ایک آواز ان آواز گونج رہی تھی اور وہ او آواز تھی کوئی پرواہ نہیں کی تھی کہ پوری قوم کی کہہ رہی ہے کہ سارے لوگ کی کہہ رہے ہیں میری آواز کی کدرو قیمت ہوئے گی نہیں ایمان نے جوش ماریا سدت کا یا رسول اللہ جو کچھ فرمایا دے سچ فرمایا دے اللہ یہ صدیق دا ایمان سے بڑا ہی عجیب و غریب اور انوکھا ایمان ہے مکے اندر مشہور تھی ابو بکر وہ ہاپا تھا بیٹا رضی اللہ تعالی کہ یہ ہر گل من ہے ہر بات بھی تصدیق کر دیا ہے جو کچھ بھی محمد کہہ دیتا ہے صلی دینا سل یہ بات مشہور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں راج تو واپس تشریف لیا ہے مکے کے نوجوانوں دیا دولیاں دو بنیا ہوئی سن ایک گروہ صبح آپ کول گا ایک شام نا اور آ کے سٹا سے مزاج کر دے ایک دوسرے میں تو بلا کے اکٹھے ہو کے جانے کہ چلو یار ذرا کچھ دل لگی کرا محمد اسی واسطے اللہ نے فرمایا ہے. مَا انہوں بندیاں پہ سخت افسوس ہے حسرت ہے کہ میں کوئی اپنا نبی کوئی رسول نہیں پیجا نے آکر مزاق نہ کیا ہوا کٹھا نہ کیسا ہوئے جنہوں تمسور جدا نہ اڑایا صبح شام آدھے کہ آ کے کہیں کہ نہیں اے محمد صلاح لال وہ تیرا بیلی، تیرا دوست نہیں آیا جا تبریل دس میں وہ نہیں آیا انہیں کوئی کہانی تینوں نہیں سنا سان کسے سنا دینا اے جوڑ جاڑ کے کچھ نال ملا کے ساتھ سنا دیر کی رات گزری صبح ہوئی اپنی عادت دے مطابق مکے نوجوان سیر کر دیا سے بڑے بڑے سنے سن لیکن اب جائیے ایک مہینہ جان سے لگتا ہے ایک مہینہ واپس اون سے لگتا ہے میں رات بیت مقدس کی تیر کر کے ہفتے ہفتے کمسکر اڑانے اڑان کے اڑان نکلے اور کہنے لگے کہ وہ سحافے دے بےٹے ابو بکر نو تلاش کرو اُن پوچھو کہ لو اے ہر دل دی تصدیق کر دینا سی اج تیر یاد نے یہ گل دوست محمد صلی اللہ کاخر بھی کہہ رہے ہیں تیرا دوست دوائی سکھوں مل رہی ہے تیرا دوست کافر بھی دوائی دے رہنے رہے تیرا دوست محمد صلی اللہ علیہ پیغمبر کا دوست کون ہو سکتا ہے پیغمبر کا دوست ایمان تو خالی ہو سکتا ہے بسر صدیق کا ایمان صاض ہو میںہ راتی بہت کر کے بات سن کے حضرت ابو بکر فرمان لگے تو او من گئی یہ گل آپ دی زبان سن کے آئے ہو یا کسی سنائی وہ بڑے خوش ہوئے تھے لگے بھی شک پہ جا بھی جیڑا نہیں گیا تھی ہو بھی سارے نے کیا سمے نام ہی یار حد ہو گئی ہے اسی خود سن کے آئے محمد جی زبان کو یہ بات سنیے سلے ہو سکتے جس لیے ابو بکر اے یقین ہو گیا کہ اے آپ کو ہی سن کے آئے نی فرمایا اچھا سانو یقین نہیں آ رہا نا تو حیران ہو رہے ہو جلدی نل اللہ حاضر ہوئے آ کے سارا کتاب سا جس ویلے اتنے پہنچے نا کہ انہوں نے کیا کہ اپنی خود سنے آپ کو کہ آپ رات بیت المقدس کی سیر کر کے آئے نیے کہ آپ نے جلدی جل کر پوچھا مہارا خود یا ابا بکرین ابو بکر پھر تا کی جواب دتا تو ابو کی کیا جواب زمین دے ایک مقام اور زمین واقع ایک جگہ دے بارے اندر سن کے حیران ہو گئے اللہ کی قسم اگر مینو آپ فرما دیں میں آسمان دی سیر کر آیا میں اے بھی من لاگا آپ نے خوش ہو کے چھپکی اور فرمایا ابا بکر ابو بکر تین مبارک دا صدیق ہے اللہ نے تیری زبان بات کٹا دیتی ہے میرے سنی تجربے میں رات سچ مچ آسمان کی بھی سیر کرا ابو بکر دا مقام تو یہ ہے اور سورہ نور اندر اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کر دی دکی ہے فرمایا ابو بکر دے ایمان کی مثال یہ ہے پٹرول ہوئے اس کو بھی زیادہ کوئی صاف چیز یقاد یزیع نار مایا اف تیل کسی چراغ اور پایا ہوا ہوتے لینس اندر پایا, ہویا ہوئے پایا ہوئے دیا سلائی جلا کے اگ ضرورت نہ پڑے وہ خود بخود گل اس اور روشن ابو بکر کا ایمان ہے کہ ابھی سنی نہیں یہ بات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان اکثر کہ اللہ نے او بات زبان کو کٹا دی ہے کہ میں آسمان فرمایا گنجا ابا بکرے ابو بکر تین مبارک ہو گئے دکھا تیرا تستقیم پہ چلا مرد دم تک یہ قائم رکھ یہ رستہ کیڑا ہے اللہ نے اپنی کتاب اندر وہ رستہ بھی متعین کر د کہ اے او رکھتا ہے وہ سے میرے او بندے چلے جہاں سے میرے او بندے قائم رہے جہاں بندے نبی ہیں سب سے پہلے اور دوسرے نمبر پہ صدیق ہر امت کا صدیق، صدیق بھی جماعت اور صدیقی کا گروپ سے چلیا اور سے قائم رہا ملتا یہ ای بھی ایک دیتا دتا جاندہ ہے یہ ای بھی ایک بات کہی ہے کہ شروع شروع اندر کو ایمان لے آئے سن لیکن بعد انہوں نے ایتا ایتا پھر نو زبلا ثم نو زبلا پھر ایمان تو خالی ہو گئے ایمان تو نکل گئے اللہ پتہ نہیں تھی کہ اس بندے نے کل کی کر لی جائے کہ اللہ کا علم سے ناقد ہو گیا قرآن اندر ایک جگہ نہیں سینکڑوں ایسے موجود ہیں جتنے اللہ نے اپنے ان بندیاں راضی اعلان کیا ہوا ہے رضی اللہ عنہم ہوا عنہ. اللہ کا اعلان ہے کہ میں اپنے انہوں بندیاں سے راضی ہو گیا یہ بندے میرے سے راضی ہو کے میرے کو آ اللہ پتہ نہیں کہ اس بندے نے کل کی کرنا آج یہ ایمان لے آیا ہے کل ایمان تو نکل جانا ہے ایمان تو خالی ہو جانا ہے یہ بات کتوں تک پہنچتی ہے ذرا سوچ یہ زد کتنے جا کے پہنچی ہے کہ اللہ نو پتہ نہ بجلا سوچتا ہے تم منظو ادلاس ابو بکر ابو بکر کا مقام ابو بکر کی شان اللہ اللہ سو ترمان اے میرے ساتھی ہوا تو میرا ساتھ میری آواز سے لب ہر طرح نل میرا تاغم کیا جی میں بٹھا دے تو بیٹھ گئے جیسے کھڑے رہا حکم دا اتے کھڑے رہے تسا میرے نال بہت ہی اچھا سلوک کیتا لیکن سن لو لوڈے ہر اچھے سلوک اور ہر اچھے طرز عمل کا اللہ کی دیکھی ہوئی توفیق میں احسان اور بدلہ اتار دیتا ہے دیکیا کا میں بدلہ دے دیتا دے الا بکری سوائے ایس بابے ابو بکر جیڑا بیٹھا ہوا اے, اے دے تو سوا تاریاں نیکیاں کا میں بدلہ دے چکا ہوں اے دے احسانات محمد کی گردن سے موجود نے یہاں کا بدلا اللہ دے اے ابو بکر نے بارے اندر فرمایا رسول اللہ اللہ, اللہ, اللہ, اللہ, اللہ بکر ابو بکر اور ابو بکر نے رضی اللہ تعالی عنہ کوئی معمولی مثال نہیں قائم کی ضرورت کے پیش نظر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ کچھ صدقہ و خیرات کرو سارے کچھ بھائی ضرورت مند اور محتاج ہیں انہوں تام کرو ان مدد کرو ہر شخص اپنی ہمت کے مطابق بلکہ ہمت تو بڑھ کے آپ کے اعلان سے لبا ٹھہریا ہے حضرت عمر اٹھے گھر چلے گئے کچھ دیر کے بعد کافی ساز و سامان چکیا ہوا ہے واپس آئے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے خوش ہو گئے چہرہ آ تک پھر گیا مسکراہٹ پھیل گئی خوشی نی قریب آئے فرمایا اب عمر کی کچھ لے آئے ہو. کر چلا گیا جو چیز بھی گھر موجود تھی وہ دو حصے اندر تقسیم کر دی. غور فرمانا ذرا جو کچھ موجود تھی وہ دو حصے اندر تقسیم کر دیتا ہے ایک حصہ اپنی اپنے بال بچے اور اپنے اہل و عیال کی ضرورت آیا تو ایک حصہ اللہ کے اللہ کے رسول کی خدمت نرپیش کرنے یہ کوئی معمولی مثال نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کے جزاک اللہ کرنا اللہ تھوڑی دیر گزری اب تک آن آتے نظر آئے نے جسم پہ وہ لباس بھی نہیں تھی جا لباس اس مجلس اندر اعلان وہ لباس بھی بدل گیا دوروں دیکھیا محمد اللہ دیکھ کے مسکرائے ساتھی نمایا ایک بزرگ آ رہے ذرا دی طرف دیکھو سب دیا نگاہ اگو فکر ابو بکر قریب فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر آئے جو کچھ ہاں موجود تھی وہ سارا کٹ لیا ہے اللہ کے اللہ کے رسوم کی محبت نا چڈ آیا دنیا کا سامان سارا پکا بسا کے کپڑے بھی وہ اتارنا رسول مطبول صلی اللہ اللہ, عالم اللہ پتا ہے یا اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابو بکر کا یہ لباس بوریے کا بنیا ہوا جہاں پہنے ہوا ہے اے دیکھ کے فرشتے اللہ کو اجازت منگ رہے نے اللہ اب دا دن یہ لباس کہنا سن اجازت دے دی ابو بکر دا مقام کتنے ہے ابو بکر دا مرتبہ اللہ کتنے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے مختلف دروازیاں دا ذکر فرمانے جہنم دت دروازے قرآن اندر اللہ نے لے کے لہٰ فرمایا جہنم کے سات دروازے ہر دروازے چو ایک خاص گروہ گزرے گا مثلا ایک دروازے تو گزارے جان مزرک لوگوں خاص دروازے تو جہنم اندر گزارا جائے گا ایک دروازے تو منافق گزارے جان کیونکہ سزا مختلف ہے ہر گروہ اور منافق کی سزا شدید سزا اللہ نے منافک جہنم کی سب تجلی تہ اندر رکھنا ہے وہ تو تھلے اور کوئی چیز نہیں ہوگی منافق ہو نے یا رسول اللہ صل اللہ صلی علیہ وسلم جہنم بھی کہہ رائی کی گہرائی تھی آپ نے فرمایا اگر جہنم کے کنارے سے کھڑا ہو کے کوئی شخص کو اندر پتھر پھینکے اور وہ پتھر ستر سال تک متواتر کرنے جاندار رہے اپنی پوری رفتار بتیس فٹ تیس سیکنڈ تیس سیکنڈ اس راہ ہے رفتار ہے کسی چیز کی بلندی کو گرائی سال تک او روے. فرمایا جہنم دی نہیں پہنچے گا اللہ نے منافک اِنَّ <نِنَمْتَار> یہ منافق کون ہوں جا موقع دیکھتا رہتا ہے نہ انہوں جدھر موقع ملیا جدھر نفع نظر آیا دوڑ کے ادھر چلا گیا یعنی ساری موجودہ زبان اندر لوٹتے لا منافک ہوئے اللہ نے جہنم دی سب تو نچلی تہ اندر منافک جہنم دے سات دروازے قرآن اندر اللہ نے بیان کیا اور جنت کے اٹھ دروازے بیان فرمائے محمد الرسول اللہ انہوں دروازے چو مختلف نیکیاں معیاری جنہ دیا ہونگیاں کسے کسی دی نماز میں یاری ہے کہ وہ ایک خاص دروازے چو جنت اندر داخل دا ہوگی کسے کا روزہ میں یاری ہے وہ ایک خاص دروازے جنت اندر داخل کیا جائے گا اور روزے میں معیاری جنہ کے ہونگے اس دروازے کا نام بھی دستا محمد الرسول اللہ وہ دا نام ہے باب بابر دی خصوصیت بیان کی تھی فرمایا باقی جن نے جنت دروازے نے کے دروازے کو اندر لے جا کے پھر شراب تہورا دا جام پیش کیتا جائے گا کہ اے میرے بندے ای لے یہ جنت دا ایک خاص مشروب ہے جا نام ہے شراب تہورا اے تو نوش کر اے تو پی ل سب تو پہلے شراب تہورا پڑائی ہے خاص مشروب پلایا جائے گا جنت کے دروازے پر جنت کے دروازے برداشت کرنے گا کہ تو کر ہیں سارا ذکر کی ہوتا رسول اللہ پرمایا کئی اللہ کے بندے ایسے ہوں گے کہ انہوں نے ہر نیکی میں یاری ہوئے گی نماز بھی میں یاری روزہ بھی میں یاری باقی نیکیاں بھی میں یاری انہوں نے ہر دروازے تھی آواز آئے گی کہ حضرت ایچو تصو لیاؤ حضرت ایچو گزرو حضرت ایسو آؤ ذکر کر کے نظر پئی ابو بکر نیکیاں میں یاری ہو تین ہر رہی کے کوئی ہے روکن والا ابو بکر جنت اندر جان تو کسی دی ہے ہمت اپنی زبان نل بکواس کر دے پیا کر ابو بکر کی شان ایک ذرہ برابر فرق نہیں آ سکتا اللہ نے ابو بکر جو مقام دے دے ابو بکر تو ایک ہے سارے میں ایک حدیث کے حوالے نال بات شروع کی تھی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جس بندے دے اپنی خاص رحمت کرنا چاہتا ہے جس بندے دے اللہ مہربان ہو جانا ہے اس بند نو ساتھی بڑے ہی اچھے دے, دے بڑے ہی اچھے ہندو اور بلا خوف تردید بات کہی جا سکتی ہے کہ جس قسم دے مصیر محمد الرزول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے دیتے نہ آپ کو فائدے کسی کو ملے نہ آپ کو بات کسی کو ملے مصیرا ایک مصیر ہے محمد الرسول اللہ ہجرت واسطے کروں نکلے نے حکم آسمان تو ہے اے میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکلے نہ نکلے جی اپنے ایک دوست او کون ہے ابو بکر دروازہ جا کے کٹکھٹا رات کا وقت ہے جلدی نروازے ابو بکر میں الباب دروازہ کون کٹکھٹا رہا ہے کون دخت دے رہا ہے کیا گو آواز آ رہی ہے وہ جواب مل رہا ہے أنا رسول اللہ. میں محمد ہاں اللہ خوشی کے جذبات سارے جہان کی رحمت آ گئی میرے گھر دوسری طرف کچھ خدشات دل لگے کہ رات کا وقت ہے اندھیرا ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے دروازے سے تشریف لے آئے نہیں خیر ہو کوئی خطرہ نہ محسوس ہو رہا جلدی میں دروازہ کھولیا ارض کی تی کا ابھی و امی یا رسول اللہ ہے اللہ کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ قربان ہو جا خیریت بھی ہے نا آپ ایسے تصویر پہ آئے میرا جواب سنو فرمایا ابو بکر میں آیا نہیں مینو بھیج دیا گیا ہے میں خود نہیں آیا میری اللہ, اللہ. اللہ سے پیغمبر میمو بلا لیند میں حاضر ہو میں میمو پیغام دے دیں اس ویسے اندھیرے اندر رات کے وقت آپ کیوں تکلیف دیتی گئی کنجیا ہے آپ نے کیا آپ آسمان کی طرف انگلی اٹھا کے فرمانے میں آرسا لینا اللہ نو اللہ نے بھیجا ہے ابو بکر بکرا ابو بکر کا مقام ابو بکر کا مرتبہ ملازم ہوئے اللہ نے بھیجا ہے کہ جی ابو بکر ایک سوال کرتے ہیں کچھ اللہ اے اللہ کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے میرا نام لیا اللہ. اللہ نے میرا نام لیا مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اللہ. ہاں اللہ نے تیرا نام لے کے نے حکم دیتا ہے کہ ابو بکر کے گھر جاؤ انولہ مقام ہے یہ مرتبہ ہے اللہ جسا ہے اللہ مہربانی کرنا چاہتے ہیں ساتھی بڑے اچھے دے دے مشیر بڑے صحیح دے اے مشیر ہے محمد اللہ اللہ کانو ان لوگوں کی زندگی سامنے رکھ کے کہ اللہ نے انہا انتخاب کیوں فرمایا اللہ نے انہا کیوں دنیا اللہ نے انہا اپنے حبیث کا ساتھی اور مشیر کیوں بنایا یہ بات سمجھن یہ بات سوچن دی یہ جہاں غور کرن دی توفیق عطا فرماوے کہ انہا اندر کی خوبی تھی انہا اندر کی او ایسی بات تھی جتی جی وجہ نال انہا نا اے مقام اور مصطبہ ملے آہا تھی سوچئے اور پھر نسے قدم سے چلن دی کوشش کریے تاکہ اللہ ساتھ راضی اور خوش ہو جائے وَآخر اللہ نبی اللہ علیہ فرمایا کرتے سنگ میرا دل چاند ہے کہ جس ویل میں تو گھروں نکل کے مسجد اندر آجتاہ میرے دل اندر کسی کے بارے اندر بھی ذرہ برابر کوئی میل نہ ہوگاہ سارے ایک اکثر فرمایا کرتے سن رسو محسوس کرتے ہیں ساڑی بھی یہ خواہش ہونی چاہیے کہ ابھی ایک دوسرے ندو ملیے سارے دل اندر بھی دوسرے مسلمان بھائی کے بارے کوئی محل موجود یہ ایمان دریف کے الفاظ کہ بےحد نے کہنم اور دو دقندر جان واسطے یہ کافی ہے کہ وہ کسی مسلمان حقیق سمجھ جا یہ ہونا ہے کافی سخت دو کہ مسلمان نظیر حقیر جاؤ اسی حدیث کا دوسرا رخ یہ ہے کہ مسلمان تو حکیم نہ سمجھا جائے انہوں سے محدود سمجھا جائے وہی عزت وہکار وہ ادب وہ احترام دل اندر موجود ہوگا لیکن اللہ کے دشمن نشمن سمجھا جائے مومن کی عزت دل اندر ہوگی کہ اللہ کے دشمن کی دشمنی دل اندر ہوگی یہ ہی ایمان ہے منافقت یہ ہے کہ بھی دوست دشمنوں بھی دشمن یہ منافق ہے ایسا شخص منافق ایماندار کی جی محبت ہو دشمن کی دشمنی ہوئے اور اندر اللہ نے حکم بھی یہ دیا ہے یا ایمان والے ہو دیکھنا میرے کتے دوست نہ بنا لیا جے دوست نہ بھی پیدا کر دے کہ نو محبوب بنا لیے دے بندیاں محبت کریے دے, دے بندیاں بڑا پیارا سمجھیے دے وہ نو دشمن سمجھیے مناسب تو اللہ سن سارا محدود رکھا میرے سامنے دو تین سن درخواست بیماروں کہ انہوں نے صحت واسطے دعا کی جائے زبانی پیغام بھی ملے نماز تو بعد خلوص دعا کرو اللہ مسلمانوں سے بیماری اندر انسان بڑا آزد ہوگا اللہ تعالی ایسے عزت تو ایسی بے چارگی کو سانو محفوظ رکھے جس ودمی دوسرے کسی کا محتاج ہو تک دنیا یہ تکلیف زندگی اس طرح گزرتی ہے آسمائش اندر نہ پاوے ابھی اس قابل نہیں کہ آسمائش آئے بیماری بہت بڑی آسمائش اللہ اس آزمائش کو سن سب نو محفوظ بیمار کام لا آج لا ہا فرما کےائز اسی طرح ادا کرتے رہن جس وہ اپنی صحت طور سے اندروسی اندر ادا کرتے سن مسلمان نقصان تو نہیں پہنچتا بیمار پیا پہ ہے ایک مسلمان جسے نماز کا ازر ملن لگتا ہے اللہ پرشتوں کو فرما دے انہوں بھی با جماعت نماز کا ہی اضر دے دے فریشتے کہیں نہیں آئے یہ مسجد اندر گیا ہی نہیں نماز جماعت میں جا کے پڑھی نہیں اللہ فرما نے ان بیمار سے میں کیا ہوا یہ کی قصور ہے یہ میں جاننا اگر یہ صحت مند ہوں تندرست ہندا تو مسجد اندر جا کے بعد جماعت نماز ادا اے دا ثواب بھی پورا ہی لکھ دے جس بھی جماعت ملی نمایا مسلمان کا نقصان نہیں ہوتا لیکن انسان کمزور ہے غریب ہے آزمائش سے قابل نہیں اللہ کا نماز دا. ملک کی فضا بڑی عجیب و غریب ہے اپنا ایک وعدہ حکومت پورا کر رہی ہے ضروریات زندگی نہ ملن کی وجہ مر جان گے یہ وعدہ پورا کر رہی ہے حکومت گزشتہ جمعے کی وہ حدیث میں پھر دہرانا محمد ال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ من والے یمن امر امتی شعی ام فرافا کا بے ہم من والے یمن امر امتی شعی ام فشک کام جو آ فرمائی رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ میری امت تو جہاں چک حاکم بنے جہ اختیار اور اقتدار والا بنے میری امت دے معاملات او نرمی کرے ہمدردی کرے اندر خیر خا بن جائے اللہ تو او دا خیر خاں بن جا اللہ تو تمدردی کر اللہ تو او دے تے مہربانی کرنا ومن والے امین امر امتی شہ اشکتا ہند اے اللہ جڑا میری امت چ حاکم بن کے میری امت پہ سختی کرے حقوق غصب کرے انہوں کا جینا دو بھر کر دے انہوں کی زندگی حرام کر دے آ رہی ہے اللہ میری امت سے تنگ تو پہلے پہلے تو تنگ کر سکی رواج ہے اللہ جی حکمران ہمدرد اور خیر خاں ہیں تو تنا خیر خاں بن گا جے او بد خاں ہیں اللہ انہوں کی بدخائی دا اثر سڈے تک پہنچن تو پہلے پہلے تو تنا کا حساب خود لے کر ان لاح امربل ادلے ولسانے و عیداد